یاد داود و جاننا کا خلیف مطنف اللہ <سؤال> ہم نے کہا کہ داود ہم نے تمہیں زمین نے خلیفہ بنایا ہے تمہیں حاکم بنایا ہے فاقم بین الناس <سؤال> بالحق تو لوگوں میں جو فیصلے کرو معاملہ کے حق کے ساتھ کرو وہ لاتا طب اور دیکھو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو فیود الرقان سبیل اللہ اگر اپنی خواہش کی پیروی کرو گے پھر تو وہ تمہیں لازمت گمراہ کر دے گی بھٹکا دے گی اللہ کے راستے سے ان لدینہ ید الان صبیر اللہ لہم عذاب الشدید <شَلیط> یقیناً وہ لوگ جو بہک جاتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے تو بڑا سخت عذاب ہے بے مانس یوم الحساب یہ بھٹکنا ہوتا اسی لیے ہے کہ انہیں آخرت یاد نہیں رہتی بس حبم اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو وہ یوم آخرت اگر یاد رہے آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو ہے سیدھا رہتا ہے وما خلق نہ وما بینا باطلا اور ہم نے جو کچھ کے آس باروں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے ماں بہن ہے اسے اس بےکار پیدا نہیں کیا اب یہ وہی لفظ آ ہے دوبارہ جو سورہ عال عمران میں تھا رب بنا با خلکار اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آ چکا ہے افحاص مندہ تو یہ ابس اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھیے کہ بعید ہے کفر یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے فویل الزین کفرندار تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی امن جال الزین آمن عابل سوالحات کل مستی ذرا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایماندار اور جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زمین میں فساد یعنی یہ سوچو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں بھلائی کے کام کر رہے ہیں کچھ ہیں بدماش ہیں شریر ہیں بدعملی پیدا کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے بدماش ہے جن کے لیے کوئی اسکروپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے ان کے لیے نہ دیا ہے نہ امانت ہے کچھ نہیں ہے جہاں گاؤں لگ جائے جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہے اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لیے ہر دم جو ہے وہ تیار ہیں دیکھتے نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے تو وہ تو پھر نفے دے رہے اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع بھی وہ رہے گھاٹے میں یہ رہے جو بیچارے بچ بچ کر چلتے ہیں کسی کا دل نہ میں دکھا دوں کسی کا حق نہ مار لوں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں محنت سے اور سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں وہ تو پھر میں رہیں گے آخرت ہونا لازمی ہے اس کا تو مطلب یہ کہ دنیا بیکار پیدا ہوئی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حصہ ہم نے پیدا کی ہے یہی تو ہے جو حیواد میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے ان کی جبلت ہے صرف باقی کوئی اخلاقی حصہ ان کے اندر نہیں لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حصہ ہے جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے تو اس اخلاقی حص کا لطیرہ کیا نکلا الٹا نکل رہا ہے تو لطیری سنگل ہونا چاہیے ام نہ کرزین عامن عام الصالحات فی الحال ام نجل المطقی نقل فجان کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی کتاب النزان لاہ کا مبارکن یہ کتاب ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازوی کی ہے مبارکن بہت بابرکت ہے یہ برکت کے رس کو یہاں سمجھ لیجئے برکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی شے میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شے وہ برکت ہے وہ شہ پوٹینشیلی آپ میں ہے لیکن یہ کہ وہ ڈارمنٹ پڑی ہوئی ہے سوئی ہوئی ہے اور اس کو آپ ایکسپلوائٹ نہیں کر رہے استعمال نہیں کر رہے آپ اس کا شعور بھی نہیں ہے احساس بھی نہیں ہے کوئی شے جو آپ کو اس کا احساس دلا دے پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں ایکسپلائٹ کریں اسے بروئے کار لائیں وہ شے برکت والی ہوئی تو یہ لفظ جاتا ہے قرآن مجید میں یا تو بام مبارکہ باران رحمت بارش برستی ہے زمین میں وہ پوٹینشیل رویدگی موجود ہے گورنمنٹ ہے بیج پڑے ہوئے پانی آتا ہے جذب ہوتا ہے اوسموس شروع ہوتا ہے پانی داخل ہوتا ہے بیچ کے اندر وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے اب وہاں سے وہ جو روئیدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے اب دو پتیاں نکلی ہے تو مام مبارک اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معامی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے موجود ہے اس کی روح میں ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے وہ ہے تمہارے اندر لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے اس کو نکال کر برامد کرنا اس کو سامنے لانا اس نیکی کو برو کار لانا اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی دشو و نما اس کا پرواز چڑھنا یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے تو یہ کتاب مبارک ہے کتاب ال مبارک ان لے دب بلو آیات یہ مبارک ہے بابرکت ہے تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں وہ محبن علیہ اور ہم نے داود کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا نئے بہت ہی اچھا مندہ تھا ہمارا ان نہو اواب اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا ہماری طرف ہی رجوع رہتا تھا توجہ رہتا تھا گیار دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا اس عرے بلاشی صاف نات جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی فوجوں کی انسپیکشن کی تھی تو وہ فوجیں کے جو انسانوں کی بھی تھی جنوں کی بھی تھی یو ان کے رجمنٹس بنائی گئی تھی بٹالینس بنائی گئی تھی اس میں پرندے بھی تھے اسی طریقے سے اب جو جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے ظاہر بات ہے کہ گھوڑے کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شہد تھی تو اس کو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی تو وہ اس دورے میں علیہ بالاشی صاف نات الجیاد بہت ہی عمدہ بہت اعلیٰ نسل والے بہت عمدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے معائنہ کر رہے تھے عضرۃسلمان فقال علی احباب توحبت خیر ذکر ربی ہوا یہ کہ اس میں کچھ دیر ہو گئی شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی جیسے کہ حضور کی عصر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی رضو احزاب میں اور اس پر حضور نے دانت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج عصر کی نماز اور خاص طور پر جس کو سرات الوستہ عام طور پر کے گمان ہے وہ آج ہماری قضا ہو گئی تو عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس یہ جو حب الخیر یہ خیر ہے نا یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے دولت ہے ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے اس کی محبت نے اتنی احباب تو حب الخیر یا ذکر ربی میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا اتنا مشہور ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا شم سبل بالحجاب یہاں گویا کہ سورج کا لفظ محسوف ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھ چھو گیا اوٹ میں آ گیا ردوہ آ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو مشب سوکھ و آناک تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی اس کی بھی تعریف کرنے کی بہت کوشش کی گئی کہ نہیں نہیں وہ تو پوچھنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوب چاٹ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں جیسے کہ آدمی جب گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کے اوپر تو اس سے ایک اپنایت کا فحساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ ضرورت نہیں کہ بات نہیں یہ بات سیدھی وہی ہے کہ جو یعنی خام خواہ اس میں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ غذبۂ حال کسی وقت ہو جاتا ہے خام خاری کی کیا ضرورت ہے جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تو کہ غذبۂ عہد میں تلوار پھینک کر بیٹھ گئے جب جب محمد یہ قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اور کس کے لیے لڑنا ہے حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لیے تھا محمد کے لیے اتنی لڑنا تھا لیکن ایک کیسے طبیعت ہوتی ہے ایک وقت میں احساسات جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت وہ بھی تلوار کھینچ کے بیٹھ گئے تھے کہ جوشت کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گھر پر دوں وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں انہوں نے پھر آکے خطبہ دیا ہے اور خطبے میں وہ آیت بھی پڑھی ہے وما محمد اللہ رسول افعمات اللہ کاب اور ساتھ ہی پھر یہ خطبہ دیا کہ بن قان یامد الحمد محمد بمن کان الله اللہ, فإن اللہ کوئی شخص اگر محمد کو پوجتا تھا محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے محمد کا انتقال ہو گیا اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی وہ زندہ رہنے والا ہے تو یہ گل برحال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت نے کہ میری یہ نماز ہے یہ چھوٹ گئی ہے بہرحال یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں بلاغت فتن سلیمان اس معاملے میں تو ایک جو ہے پیری مرفوع حدیث موجود ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر حضرت سلیحمان سے ایک اور بھی ایک موقع پر اسی طریقے کا کہ خطا کہہ دیجیے جیسے کہ خطا حضور سے ہو گئی تھی سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب اساب کون تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور وہ ازر کر ہیں کون آپ کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا میں دے دوں لیکن کئی دن تک حضرت جبرئی نہیں آئے اب پھر دیکھیے کہ آپ کی جان جو ہے وہ ذیق میں آ گئی کہ نہیں آ گئی لوگوں نے تالیاں پیٹ دی بس چٹھی گم ہو گئی کہاں تمہاری وہ وحی کہاں تمہارے پاس وہ دریا اس کے بعد پھر وہی نازل ہوئی تو ساتھ ہی وہ آیت بھی سورہ کہ نازل ہوئی ولاشال آئندہ کبھی اینوی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی ہر گر یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استنا کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا ان اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ کے بغیر ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا پھر ان کی گرفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت گرفت ہوتی ہے یہ قاعدہ قانون تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا اپنے کچھ سپے تازاروں سے ناراض ہوئے ان سے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں سہبت کروں گا اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی اور میرے اتنے جو ہے وہ جوان ہاتھ پھر پیدا ہو جائیں گے تاکہ یہ کہ میں تمہارا شاید اتنا پھر میں دستے نگر نہ رہوں اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے ادھورا سا سات سا ہوگا چھ ماسا ہوگا وہ پیدا ہوا گائی نے لا کر ان کے تخت پر رکھ دیا اور شاید اس کا چرچا بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اب پورے گویا کے درباریوں میں بھی اس کی شوہرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو اس معاملے میں کچھ سبکی اٹھانی پڑی وہ ہے وہ واقعی بیان فترنا اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا سب سلیمان کو على یہی جسد ہم, اور ہم نے تخت پر ایک ایسا جسد لا کر لو تھوڑا سا ڈال دیا تھا وہ دائی نے لا کر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم اس کا یہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے لیکن یہ کہ بہرحال توفا کی بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے کوش کی کوشش کی ان شاء اللہ کہیے لیکن کیا اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذبات کی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا کال عرب فرلی وہ حبلی ملک اب اس پر انہوں نے اللہ سے اناب رجوع کیا اور دعا کی پروردگار مجھے وہاں فرما دے میری خطا وہ حبلی ملک لائمبغی نے حج منبا دی اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم ت نے کیا جو ہم دونوں پر کیے یہ دعا ہم پڑ چکے ہیں والی والی وان حضرت حسن مان کی دعا پہلے آ چکی ہے مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے ممکن نہ ہو اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی ان کا حکان پرندوں پر بھی چل رہا ہے اس اعتبار سے واقعی کہتے یہ مثالی ہے ایک معاملہ لائم بغیر عادم بادی میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا ان نقل الحاف یقینا تو ہی ہے دینے والا عطا کرنے والا فسخر نہ لہوری حا تجری میں امرحی رخان وعصاب تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا اس کے حکم پر وہ چلتی تھی اس کے حکم سے چلتی تھی بڑی ہی نرمی اور آستگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفیروں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی جنہیں وہ جانا چاہتے تھے وہ آرام کے ساتھ لے جاتی تھی وہ شیاطین اکل عبنائم وغباس اور ہم نے مشقت کر دیے تھے اس کے لیے وہ شیاطین یعنی جنات بنا جو سب کے سب بنانے والے تھے عمارتوں کے بنا کہتے بنا کو حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ ان خاندانی پیشہ جو ہے وہ میمار سے تھے اور عربوں میں کوئی اس میں آر نہیں ہوتا آپ سعودی عرب میں جائیں گے سکا اب وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جد امجد جو ہیں وہ حرم کے اندر کہیں پانی پلاتے تھے لوگوں کو چھاتی کے کام کے سکا وہ اپنے نام کے ساتھ سکا لکھتے انہیں کوئی وہ نان بھائی خاندان چلا آ رہا ہے ناگوائی تو کام کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ نفرحات کو نام سیدھی سی بات ہے تو وہ بننا وہ ان کے لیے تھے میمار و غواص اور غوطہ خور غوطہ کرنے والے سمندروں میں غوطہ لگا کر اور وہاں سے موتی وغیرہ نکالنے والے وہ آخری مقررین مقرری ن جو لوگ تو رہتے تھے اور کچھ اور قوم ہوتی تھی کہ جو جکڑی ہوئی ہوئیوں میں یہ جنات کی طاقت جو ہے ایک ایک نفری وہ ہوتی تھی جو رکھی رہتی تھی کہ جہاں ایمرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے ہاں اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اے العمال یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے ہمن او وم سنگھ چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر لوگوں پر احسان بھی کرو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں رکھا ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے ان نہ لہو ان دال ظلفا و کے یقیناً ہمارے پاس بہت اونچا رتبہ بھی ہے اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہے جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت عمدہ ٹھکانہ ملے گا مسنی شیتان و بینسمن واضاب اور ذرا یاد کیجیے ذکر کیجیے حضرت ایوب کا علیہ السلاۃ ہمارا بندہ ایوب اس نے پکارا اپنے رب کو انی مسنی کے شیطان نے مجھے چھوٹ لگا دی ہے بڑی تکلیف اور ایزا اور تکلیف اور اس کی بیماری تھی جن بھی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا اور اس درجے اس میں کوئی تعافن بھی تھا کیڑے بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیہ بیوی بچے ایک وقت تک تو انہوں نے خدمت کی جب تک کی پھر بعد میں آ کر سب ہمت ہار کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو گویا کہ اس قسم کشتی کے عالم میں پھر انہوں نے دعا کی تو اداکاروں نے فرمایا کہ اور کچھ بھی نہیں دلے اپنا پاؤں مارو زمین پر ہاضہ مفت یہ اب تمہارے اس ایڑی کے زور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے یہ تمہارے نہانے کے لیے باردون و شراب ٹھنڈا ہے اور پینے کے لیے بھی ہے تو شاید اسے کو ہم کہتے ہیں گندھک کا کوئی چشمہ نکل آیا ہو جو کہ جلدی امراض کے لیے چشمے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو اسے شفا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی وہ ٹھیک ہو گئے وہ ابلا لہو اہ لہو امس لحموم پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل و عیال سب واپس بھی آ گئے اور یہ کہ مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل و عیال عطا کیا بس لحموم رحمت امنا یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا و ذکر اور یاد دہانی اور نصیحت لے اولی ہوش مند لوگوں کے لیے و خود میں یادے کا کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر ان کہا تھا کہ میں تمہیں سو کوڑے لگاؤں گا یا سو تمہیں ماروں گا کمچیاں تو غصے میں قسم اس کے اوپر لیکن یہ کہ اب جب ٹھیک ہو گئے بیوی بھی آ گئی اب کیا کریں وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکھوں کا ایک تھبا لے لو جیسے جھاڑواں ہوتی تھی پرانے زمانے میں تو اس میں وہ سو اگر سیکھیں ہیں تو وہ لے لو خود میں یادے کا ذکر تم لے لو اپنے ہاتھ میں سیکھوں کا ایک مٹھا فجری بہی اور اس سے ایک زرد لگا دو اللہ تہنس اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹے گی نہیں وہ سو وہ جو ہے کمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گی ہم نے اسے اپنا صبر کرنے والا بندہ پایا نیم آپ کیا ہی اندا وہ اچھا بندہ تھا ہمارا اواب یقینا وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا انسان تھا وسکو عبادن ابراہیم اور واسع اور یعقوب اول عیدی و, و, و, و, و اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں ابراہیم کا اور اساق کا اور یعقوب کا وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے یعنی بڑے ان کے قوتوں والے وال افسار اور آنکھوں والے مشاہدہ بھی غور و فکر بھی ہاتھوں والے بھی طاقت والے بھی انہیں اخلص نہ ہوں بے ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے ایک خالص شے کون سی ہے آخرت کے گھر کی یاد دہانی یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے انخلص نہ ہوں ایک خالص کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی جیسا کہ میں نے باہر کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے دلچسپی نہیں دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں اس کے وقت کا اس کا ایک ایک منٹ اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خون کا ایک ایک قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلق خدا کو خدا کی طرح بلائے اللہ کی طرح بلائے اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے برے انجام سے اس کے سوا کیا جیسے ہمارے شیخ میین الدین اجمیر رحمۃ اللہ آ رہے ہیں وہ آئے تھے ہندوستان میں اگر اس وقت آ کر بیٹھے ہیں اجمیر میں جبکہ اجمیر ابھی جو ہے وہ کفر کا گڑھ تھا راجپوتوں کا برکتی مقام اس لیے کہ شیخ علی اجمیر جو لاہور میں ہیں جن کو داتا گزمخت کہتے ہیں وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا لیکن یہ اجمین الدین اجمیری کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کی حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی اہم جو سمجھیے اجمیر جو ہے وہ تو راجپوتوں کا گڑھ اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ کے اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے اور کاروبار تو کرنے نہیں آئے تھے وہ بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مستفین میں سے ہو جاتا ہے وہ لگ آب آ رہا ہے انلستا ہوں خادن ذکل دار وہ اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ چنندہ لوگ شخص اپنی زندگی کا ہدف اسی کو بنا لے مقصد اسی کو بنا لے جینا مرنا اسی کے لیے ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس کا اونچا مقام ہے مزکور اسماعیل اور یسا وزا کے فلور نکل کیجیے اسماعیل کا بھی اور یسا یاس اب ان کے بارے میں صحیح تو پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دو جو ہیں یسا اور ذلکفل ذلکفل کے بارے میں میں میں کر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ کے نبی تھے ذوال قل یہاں فے سے بدل گیا ہے کپل وست کا شہزادہ سدھارتھا گوتما بدھا بدھا تو آ سکتا اس کا بھی جو باغ بھی بن گیا ہے سدھارتھ اس کا نام تھا سدھار تھا بدھا اور کپل وسط کی ریاست تھی اس کا یہ شہزادہ تھا